ہوتا چاہیے کہ یہ علم جو ہے یہ سرف کا ہے یہ علم نہ یہ علم حدیث کا ہے یہ علم تفصیل کا ہے وغیرہ وغیرہ تو موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک علم دوسرے علوم سے ممتاز ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتی ہے غرض وغیرہ فائدہ ہم اس کا فائدہ کیا ہے افسر کو پوچھیں گے آپ یہ جو علوم حاصل کر رہے اس کا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے تو فائدہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا جیسے آپ نے آپ کے فائدہ پایا ہے کہ بھائی کیا کہتے اس کو انسان ترکیب وغیرہ پر واقفیت پا لیتا ہے تو اسی طرح ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے غرض ہوتی ہے کہ ہم اس سے کیوں حاصل کرتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم تاریخ کا جاننا کیوں ضروری ہے جی اس لیے جاننا ضروری ہے تاکہ کلابی مجبور لازم نہ آئے تو حدیث حدیث کی تعریف کیا ہے حدیث کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات کو حدیث کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اقوال کہتے ہیں قول کو بات کو کہ جو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنی زبان مبارک سے احساس فرمایا وہ حدیث کہلاتی ہے نمبر ایک اقوال افعال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو کام کیے کیسے چلے کیسے پھرے کیسے بیٹھے کیسے کھڑے ہوئے کیسے وضو فرمایا کیسے نماز پڑھی یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افحال ہیں اور تیسرے نمبر پر ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریرات تقریرات کس کو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر تشریف فرمات ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی کام کیا اللہ علیہ وسلم نے اس پر نہیں فرمائی منع نہیں فرمایا اس کا مطلب یہ کہ وہ بات بھی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں تقریرات تو حدیث کی تعریف ہم کریں گے حدیث کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات کو یہ بات اب آپ لکھ لیں حدیث کی تعریف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات کو حدیث کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ میں آ گئی حدیث کی تعریف کیا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو جاننے کا نام حدیث ہے ان کا نام حدیث حدیث ہے وہ علم حدیث ہو جائے گا نمبر دو علم حدیث کا موضوع موضوع کیا ہے کس چیز سے ہم بحث کریں گے اس کے اندر تو کہتے ہیں علم حدیث کا ذات الرسول ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات ہے بس حضرت اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جی بحث کریں گے صلی کی ذات سے بحث کریں گے بس پہلے میں حدیث کا موضوع کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کس حیثیت ہے کہ وہ رسول ہیں یہ بات لکھے حدیث حدیث کا موضوع کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کس حیثیت سے کہ وہ رسول ہیں ٹھیک ہے جی دی؟ حدیث کی غرض و غائط حدیث کی غرض و وغیر دنیا اور آخرت میں کامیابی بس علم حدیث اور حدیث کی غرض و وغیر یہ ہے دنیا اور آخرت کے اندر کیا ہے کامیابی اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا پہلے ان کو حاصل کرنا پھر ان کے مطابق کیا کرنا زندگی گزارنا یہ کیا ہے حدیث کا فائدہ ہے فرض و غیت ہے آیت ایسا سن لیجیے علم حدیث کی تاریخ موضوع غرض و آیت کسی بھی فن کو کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے جن میں سے ضروری چیزیں تاریخ موضوع غرض و آیت ہوتی ہیں تعریف کا جاننے کی ضروری ہوتا ہے تاکہ طلب مشغول لازم نہ آئے موضوع کا جاننے کی ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک علم دوسرے علم دوسری, علم دوسری علوم سے ممتاز ہو جائے الگ ہو جائے اور غرض و کے جاننے کی ضروری ہوتا ہے تاکہ طلب آبس یعنی بے فائدہ چیز کا طلب کرنا لازم نہ آئے پھر علم حدیث کی تعریف کیا ہے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات کو حدیث کہتے ہیں علم حدیث کا موضوع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اس حیثیت سے کہ وہ رسول ہیں ٹھیک ہے اور موضوع کیا ہے غرض و وغیرہ کیا ہے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جان کر اور ان کو حاصل کر کے پھر ان کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہے غرض و وغیرہ یہ تھا آپ کا سبق آپ لوگوں کو علم حدیث کی تعریف موضوع غرض و غائب اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے میت آپ تمام کو صحت والی عافیت والی ایمان والی کی زندگی کی عطا فرمائیں اور مجھ سے میت اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے حامی بھی ہوں عاصر بھی ہوں اپنی نیک دعاؤں میں اور خاص طور پہ حجت جو آپ لوگوں میں سفرتیں ہوں جسد کی دعاؤں میں اور اس کے علاوہ جتنی بھی خصوصی دعائیں ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رکھا کریں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں السلام علیکم و برحمۃ